السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا الحمد تو کیسی رہی آپ کی ریسرچ کل آپ نے آیات تلاش کی جی. کون سنائے گا جی اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بار بار آپ اعزب باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بس آیت سنائیں گے ریفرنس بتائیے سورت الن کبوت آیت نمبر نائن جی سورت الن کبوت آیت نمبر نائن کسی نے یہ دیکھا کہ کل کتنی آیات ہیں اس ٹاپک پر کسی نے یہ چیک کیا بتائیے فرزانہ نے چیک کیا ان کو سکسٹی فائیو آیات ملی انہیں ساری نکال کے مجھے پرنٹ نکال کے دے دی ہے کیا آپ میں سے جو بھی کچھ کوئی پڑھے تو میں اس کو چیک بھی کر لوں سورت علن کبوت 9 نائن بالکل یہاں موجود ہے اس کا نمبر تھرٹی ایٹ ہے سیکونس میں ترجمہ تو معلوم ہے نا آپ کو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل کر لیں گے معلوم ہے یہ صالحین کون ہے آپ نے اتنا سراۃ المستقیم کی تفسیر میں ایک آیت پڑی ہوگی کون ہوتے ہیں سراۃ الدینہ من طبی و صدیقین صالحین ٹھیک ہے تو ہم نبی تو نہیں صدیق بھی معلوم ہے یا نہیں شہید بھی کو قسمت سے ہوتا ہے تو ایک کیٹیگری رہ جاتی ہے جس میں صالحین کی کہ جس میں زیادہ تر لوگ داخل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے وہ کیا کریں ایمان لا کر عمل صالح کریں جی آم آپ بتائیے یہاں سے تیسری رو میں وائٹ اسکارف میں جنہوں نے پینسل اٹھائی ہوئی ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں آپ نے کون سی آت ڈھونڈی کام تو سب کے لیے تھا صرف چند لوگوں کے لیے تو نہیں تھا جو ہاتھ کھڑا کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہم. بتائیے کون سی آت ڈھونڈی آپ نے قرآن مجید میں اور اگر نہیں ڈھونڈی تو کیا وجہ تھی وہ بھی جاننا چاہتی ہوں شابش سچ سچ وجہ بتا دیجیے کیا میری بات سمجھ نہیں آئی تھی تو میں اپنی اصلاح کر لیتی ہوں کہ بات صحیح طرح سمجھایا کروں اور اگر کوئی اور وجہ تھی تو وجہ بتا دیجیے میں آپ کی مدد کروں گی تاکہ آئندہ آپ اس مشکل میں نہ پڑے ہوں اچھا یہ ہی کہتے ہیں ڈھونڈی تھی لیکن آئند كا نہیں پتا تو ایسا ہے کہ آپ کسی کی مدد لے لیں آئندہ ٹھیک ہے ہر مسئلے کا دنیا میں اللہ نے حل رکھا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو کام نہ کرنے کی ایکسکیوز دے کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں اگر جیسے میں خود غلطی کرتی ہوں نا یا کوئی کام نہیں کر پاتی تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کیوں نہیں کیا کیوں ہوا یہ کیا وجہ تھی ظاہری وجہ کیا تھی وہ وجہ کون سی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی ہو سکتا ہے میرا کوئی گنا ہو کہ مجھے مزید نیکی کرنے کا موقع نہ ملا ہو یا کون سی وجہ ہوگی کہ میں ایک نیکی کے موقع سے محروم رہ گئی یا ایک فرض کی ادائیگی سے محروم رہ گئی یا میں دوسروں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی آپ دیکھیں نا اگر ساری کلاس نے کام کیا اور ایک شخص نے نہ کیا ہو تو پیچھے رہ گیا نا کہ نہیں رہا رہا نا تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے نا کسی کو بھی چلیے آپ بتائیے جی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ابھی آپ وہاں سے کیوں پڑھ رہی اچھا آپ کا نہیں ہے قرآن مجید ہاں تو ابھی کیوں پکڑ رہی اگر پکڑنا نہیں تھا تو پکڑ کیوں رہی ہے نہیں میری بات کا جواب دیجیے مجھے آج سننے سے زیادہ دلچسپی نہیں الحمد للہ میرے سامنے ساری آیات موجود ہے دیکھیے اس وقت آپ کسٹ سے نہیں پڑھ رہے مجھ سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گی میں تو تربیت کروں گی ٹھیک ہے نا تو ایسا کیوں کیا آپ نے جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنا قرآن مجید کی طرح بیگ میں ہے تو کیا ہوا ہاں کوئی بات نہیں ہاں ایسا ہے کہ نہ پکڑنا ہو تو آپ کپڑا یا گلوز یا کسی بھی چیز سے پکڑ لیں لیکن چیز اپنی اچھی ہوتی ہے اپنی اچھی ہوتی ہے نا کیوں اچھی ہوتی ہے اپنی کم از کم کتاب اپنی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ اسی لیے بس یہی مقصد تھا اور کچھ نہیں تاکہ اگر آپ کے کوئی کنفیوژن ہے کہ پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتے تو وہ دور ہو جائے تاکہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے جس کی وجہ سے آپ ایک خیر سے محروم رہے مانگے کی چیز کسی کی چیز کسی کی ہوتی ہے آپ سنائیے آئے گڈین احسن اللہ کانو یاملون ٹھیک ہے یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا آپ کے ساتھ ان سے پوچھیں گے اب وہ نہ کھڑا کر دیں جنہوں نے کچھ کام نہیں کیا تھا کہ جی آپ کوئی آیت بتائیے آیت بتائیے کون سی آیت ڈھونڈی آپ نے یا نہیں ڈھونڈی ہے وجہ بتا دیجیے ڈھونڈی تھی ملی نہیں سکسٹی فائیو آیات میں سے ایک بھی نہیں ملی کیسے ڈھونڈی تھی چلے یہ بتائیے کوئی بتائے گا انہوں نے کیسے ڈھونڈا تھا ہاں آپ نے کیسے ڈھونڈا تھا ہاں قرآن انڈیکس سے ڈھونڈا تھا اور کسی نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ جی آپ نے کیسے ڈھونڈا تھا شاباش ویری گڈ یہ ہے اصل طریقہ ڈھونڈنے کا اور اس سے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ جب اس میں سے آپ انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں اور آیات تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کئی اور چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کئی سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور اگر چند دفعہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ بھی تلاش کرنا مشکل نہیں رہے گا کسی اور نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہاں شابش میں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو پیج کھول اس میں ہی نکل آئے دو آیات نکل آئی ویری گڈ آپ کی تو بڑی جلدی دعا قبول ہوئی سات استخبات بھی پڑھ لیتی جی آپ نے کیا طریقہ کیا کل جمعہ تھا اور سورت کہاں پڑھ رہی تھی تو اس میں سے نکل آئی ٹھیک ہے آپ کو ویری گڈ انہوں نے کہا کہ جو قرآن مجید کا حصہ پڑھ لیا تو پڑھ لے جو نہیں پڑھا اس میں سے ڈھونڈتی ہوں تو ایک دفعہ اور اس پہ بھی نظر پھر جائے گی نا ویسے تو وہ جلد میں بند ہی رہتا ہے ہماری نظر بھی نہیں دیکھتی اس کو زبان سے پڑھنا تو اور دور کی بات جی جو پورشن یاد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں چلتے پھرتے سوچ رہی تھی ویری گڈ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے یعنی انسان اپنے دل دل میں اپنی وہ دہرائی کرے اور پھر سوچے اور غور و فکر یہ سارے غور و فکر کے طریقے بھی ہیں قرآن مجید میں تو اب فلا تھا دب برون القرآن کہ جب آپ نے کہا تو قرآن مجید کھولا سورت لقمان نکلے اور اس میں آیات موجود تھی گڈ گڈ انہوں نے جس روٹین کے قرآن مجید میں جو پڑھتی ہیں اس کے علاوہ پڑھا تاکہ ایک نئی فریش فیلنگ آئے کہ جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے آپ کو یہ عمل کیسے لگا یعنی آیا ڈھونڈنے کا کوئی اپنا تجربہ بتانا چاہے گا کیا آپ نے اس کو بوجھ سمجھا یا انجوائے کیا کیسے انجوائے کیا کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کا جی آپ بتائیے ویری گڈ کہ پچھلی جو صورتیں پڑھی ہوئی تھی جب عقیدہ کے ذہن سے ان کو پڑھنا شروع کیا تو اور بھی بے شمار دلائل سامنے آئے ہوں گے میں تو جس دن سے پڑھا رہی ہوں میں جب قرآن کھولتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو یہ بھی دلیل ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی ہے یہ اس چیز کی دلیل ہو سکتی ہے اس چیز کی دلیل ہو سکتی ہے یعنی بے شمار فائدے ہیں اگر آپ 65 آیات کو دیکھیں سامنے رکھ کے تو حیرت ہوتی ہے نا میں صرف ایک نظر سارے کے اوپر اسکرول کیا تھا کہ اتنے سارے فائدے ہیں اچھے کام کرنے کے اور پھر ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے نا ان اس طریقے پر جب آپ ویسے بھی تلاوت کیا کریں گے نا تو تھوڑا سا بھی آپ ٹھہریں گے تو آپ کو ایک اور ہی لطف آنے لگے گا کیونکہ ہم عموماً قرآن مجید پڑھتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے تو تلاش کرنے کا اور ایکٹولی ان آیات کو دیکھنے کا یہ فائدہ ورنہ تو کیا مشکل ہے کہ یہ آئے میں نکال کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی اور آپ سن کے چلے جاتے لیکن جب آپ خود کام کرتے ہیں تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے جی آپ کچھ کہہ رہی سورت 75 اس میں کیا تھا جی کل ہی میں کسی کو پڑھا رہی تھی اولی کلن تو جیسے حدیث میں آتا نا کہ جنت کے سو درجے ہیں تو ہر ایک کا درجہ اس کے مطابق ہے جیسے اس نے عمل کیا اپنے آپ کو پلیس کیجئے کس درجے پہ ہو سکتے ہیں دنیا میں تو ایک چھوٹی سی بھی چیز لینی ہوتی ہے نا ہم نے اگر ہم کسی دکان پہ کھڑے ہوں اور ایک ڈائری سلیکٹ کرنی ہے مثلا تو ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اچھا وہ رکھی میں کوئی بھی نکالے وہ نکالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر دوسری نکال کر دے اچھا یہ زیادہ بہتر ہے وہ بہتر ہے یہ کیوں بہتر ہے وہ کیوں بہتر ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی ہم اتنے چوزی ہوتے ہیں ایسی سلیکشن کے اپنے کرائیٹیری رکھے ہوتے ہیں اور دی بیسٹ کو لیتے ہیں لیکن جس جگہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں وہاں آ کر ہماری ساری چوائس ختم آخر کس چیز نے ہماری عقل پہ پر پر پردہ ڈال رکھا ہے کیوں ہم بھولے ہوئے کیوں بھولے ہوئے میں؟, میں کل سے اس بات پہ غور کر رہی ہوں کہ جب اتنی یقینی بات ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور ہمارا گھر وہاں ہے اور رہنے کی جگہ وہ ہے تو پھر پھر کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے مرتے ہیں اور روتے ہیں اور غم کھاتے ہیں اور پھر اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں اور اصل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں صرف حقیر چیزوں کے پیچھے کیوں اللہ نے جب اس سے بڑی چیز ہمارے لیے رکھی تو کیوں نہ وہ عمل کریں کہ جس سے بلند درجات تک پہنچے صرف جنت تک پہنچنا مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بھی دعا مانگے اور تمنا رکھیں وہ کس کی رکھیں جنت الفردوس کی چلیے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے پر قرآن مجید کی تلاوت بھی اور یعنی کہ اس کے دلائل ڈھونڈتے ہوئے مختلف چیزوں کو غور و فکر سے پڑھیں گے الحمدللہ وہی بات تھی نا کل جو ہم کر رہے تھے جب نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کام بھی کرا دیتا ہے سورت البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت پر ایک پیپر بنا دیا ہے اب یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں ساری احادیث بھی موجود ہیں احادیث کو آپ آپس میں دو دو کر کے گروپ میں پڑھ لیجئے ایک ایک پڑھے ایک ایک میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پڑھواؤں آپ سے لیکن چونکہ ٹائم ذرا کم ہے اس لیے ریڈنگ کا سیشن میں چاہوں گی کہ کلاس ان چارجز گروپ ان چارجز طریقہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کلاس کے اندر تھوڑی سی پریکٹس شروع کیجئے اور اس میں منڈے کو آپ اپنے سب کلاسز کے لیے ان احادیث کی ریڈنگ جس بھی کلاس میں کر سکے کریں اور ان کاغذوں کا کریں گے کیا کیوں فوٹو کاپی کرائیں گے اسٹال پہ موجود ہے ٹھیک ہے آگے دینے کا مقصود ہے جزاک اللہ خیر لیکن کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی اس کے دو تین فولڈ کر لیے ہیں دیکھیے کہ جب ہم کسی کاغذ کو جو کہ ایک پوسٹر کی شکل میں ہو اس کو جب ہم یوں کر دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر یوں کرنے والا ہوتا نا تو آپ کو اس شکل میں نہ دیتے ٹھیک ہے اس شکل میں کیوں چھاپا گیا ہے یاد دہانی کے لیے سامنے رہے کیا کریں گے آپ آپ نے کیا سوچا جب آپ کو یہ کاغذ ملا کہ آپ کیا کریں گی کوئی بتائے گا آپ نے کیا سوچا امی کو بتاؤں گی اور گھر میں لگا دوں گی کون سی جگہ لگانا زیادہ مناسب ہے بیڈ کے قریب اور یعنی ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے لوگ ضرور کچھ پڑھتے ہیں آپ کو بتا کہ کارن فلیکس کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو کارٹون اور فضول چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ بچے ڈال کے اس کے بعد اس کو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ماں باپ تو پاس نہیں ہوتے وہ اسی کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی اس میں لغویات ہوتی ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں تو میں جب بھی جب کبھی میرے مشاہدگی الحمد الحمدللہ بہت ٹریول کیا اور مختلف لوگوں کے گھر جانے کا اتفاق ہوا اور مختلف بچوں اور بڑوں کو ابزرو کرنے کا وہ ڈے ٹے لائف میں کرتے کیا ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ تو مجھے ہمیشہ یہ آتا تھا کہ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرح کام کرے کہ اس قسم کی مارکیٹنگ کرے کہ ایسے باکسز پر کوئی بہترین میسجز لکھے میں ہوں کہ جن کو لوگوں نے لازمن پڑھنا ہے کیونکہ آپ ٹیبل پر رکھا ہوا نا اب وہ رکھا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو کچھ کھانے میں ٹائم تو لگے گا پانچ دس منٹ اب اور کیا کرنا ہے آپ کو پڑنا ہی پڑنا ہی پڑنا ہے تو ایسی کوئی جگہ سوچیے ہر ایک اپنے آس پاس کہ جہاں لوگوں نے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے یا بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے یا پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے وہاں لگا کے پھر بے شک ہٹا دیجیے جب تک آپ کو عادت ہو جائے جی جی بالکل جو بھی امپورٹینٹ چیز ہوتی چلیے تو گھر میں کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی کہ کل کے ہوم ورک میں یہ بھی تھا کہ کسی قریبی شخص سے کوئی بھی ایمان افروز یا ایسی کوئی گفتگو کرے کسی سے ایمان ٹاک کرنے کا موقع ملا کیونکہ صحابہ کرتے تھے نا آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لائیں تو اس کا نام رکھ لیں ایمان ٹاک ٹھیک تو آپ نے ایمان ٹاک کون سی کی جی الحمدللہ دس ویری ٹرو کیونکہ میں نے خود اپنا ٹریپ ریکارڈر ایک پراپر جگہ پر رکھا ہے جہاں پر تھوڑا مجھے فرصت ہوتی ہے تو چلتے پھرتے بھی سن سکتی ہوں تو آج کل میں آخری پارا ابھی عمرے سے لے کر آئی تھی وہ جو خلیفہ تنجی کی آواز میں جو ڈبل ریکارڈنگ خود پڑھتے ہیں پھر ان کی آواز بچی کی آواز میں بدلی ہوئی تو میرا بہت دلچارہ تھا آپ کو بھی سنواؤں تو میں صبح اما تسال سن رہی تھی میں پہ میں پہنچی ناشتہ کرتے ہوئے سن تھی کہ لا بھی تھی نفی ہا لا یا دون افی ہا بردم ولا شرابا تو میں اس وقت چائے شاید پی رہی تھی اور تو ذائقے کی بات آئی نا تو میں کیا ذائقہ چکھ رہی ہوں اور وہ نہیں چکھ سکیں گے نہ ٹھنڈی چیز کوئی اور نہ ہی پینے کے لائق کوئی چیز تو ایک دم پورا وجود جو تھا وہ جیسے سنسنی تاری ہو جاتی کہ یہ ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ اور ابھی تم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سدیوں ان کا حال یہی رہے گا ابھی تو گرم موسم آتا ہے پھر ٹھنڈا آ جاتا ہے پھر دھوپ آتی ہے چھاؤں آ جاتی بارش آ جاتی بادل آ جاتے تو وہ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے یہ سچی بات ہے تو پورا ایک وہ جو کیفیت تھی وہ تبدیل ہو گئی اندر کی ہر وقت ہم قرآن مجید کھول کے پڑھ نہیں سکتے لیکن لسننگ کے لیے بھی آپ کو پراپر کوئی طریقہ سیٹ کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خود ہو تو آپ کیا کریں گھر میں کوئی نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر کوئی نہ کوئی سننے کی چیز اب تو آئی پیڈ کمپیوٹر سی ڈی کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی آپ اپنے لیے سوچئے کہ آپ کیسے سن سکتے ہیں لکھئے یہ آئندہ کا ہوم ورک ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ایمان بڑھانے کا قرآن مجید کی لسننگ آپ لسننگ کیسے کریں گے طریقے سوچئے کب سنیں گے کیا سنیں گے کہاں سنیں گے کیسے سنیں گے اپنے لیے سوچئے اور پھر اس کے جواب آگے اپنے آپ کو خود دیجئے کہ میں اس طرح سنوں گی میرے پاس یہ ٹیپ ہے یہ سی ڈی ہے یہ ریکارڈڈ چیز موجود ہے اور دن میں ایک دفعہ تو میں لازم سنوں گی اب جیسے میں نے اپنے لیے کیا سوچا کہ مثلاً ناشتے کے وقت ایسا ہے کہ جس میں نسبتاً گھر میں خاموشی بھی ہوتی ہے اور اس وقت آپ کو زیادہ یعنی میرے حساب سے وہ زیادہ میرے لیے یکسوئی کا وقت ہے تو آپ بھی اپنے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں رات کو سوتے ہوئے سننا ہے دن کو سننا ہے گاڑی میں سننا ہے کہاں سننا ہے لیکن اس جگہ پر سی ڈی ٹیپ ریکارڈر ذریعہ موجود ہونا چاہیے مسٹ کہ آپ آٹومیٹکلی جب وہاں پہنچیں تو صرف ایک کلک کرنے کی دیر ہو دیٹس اٹ جب تک صرف اتنا انتظام کر کے نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی نہیں سن سکیں گے چاہے آپ کے گھر میں پائلز لگے ہوئے ہوں قرآن مجید کے مختلف جو ٹیپس اور آڈیوز کے واک جاگ کچن میں کام کرتے وقت اس میں تو آگ سامنے ہوتی ہے نا اور ادھر سے جہنم کی آیت آئے گی اور ادھر آگ, آگ سامنے ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے بیڈ پر لیٹے ہوئے نیند آنے سے پہلے لائٹ جانے کے وقت میں کیونکہ اس وقت انسان کچھ کر نہیں سکتا گڈ سارے طریقے سوچئے مختلف اور ایک دوسرے سے شیئر کیجیے آپس میں دیکھیے آپ گیٹ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہوں گے گاڑی میں کرتے ہوں گے کلاس میں ادھر ادھر آپ لوگوں کی باتیں یہ ہونی چاہیے کہ اچھا تم یہ کام کیسے کرتے ہو صاحبہ کرام ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ اچھا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو کتنا قرآن پڑھتے ہو معذمین جبل اور مساشری جو تھے وہ جو یمن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ایک ایک علاقے میں تھے ایک وہ جب باہر ملے تو انہوں نے جو آپس میں گفتگو کی وہ سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھا اچھا تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تم کب کتنا پڑھتے ہو کب ختم کرتے ہو تو ہم ہر وقت ریسیپیز سے شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن جو ایمان بڑھانے والے نسخے ہیں وہ نہیں شیئر کرتے ان کو بھی کرنا ہے بالکل یہ کہتی ان کی والدہ ہمیشہ پوچھتی ہیں اچھا آج کل کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو آج کل کہاں پہنچے ہوئے ہو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ اس طرح بچے یا آپ کے متعلقین جو ہیں وہ کانشیس رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں گڈ ایک آخری چھوٹا سا سوال جو باقی ہے وہ مشاہدہ کیا آپ نے کہ پڑوسیوں کو کیسے کیسے اذیت دی جاتی کسی کے مشاہدے میں کوئی نئی بات آئی بس ایک آدھ چیز کو شیئر کریں مجھے لگتا ہے آپ لوگ اپنا ہوم ورک لکھتے نہیں ہیں کہیں اس وجہ سے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہاں لکھتے ہیں آپ ہوم ورک اس ڈائری میں جس میں دس باتیں اور لکھی ہوئی اور وہ بیچ میں گڑبڑ ہو جاتا ہے کوئی بات کہاں لکھی کوئی کہاں لکھی اس کے لیے کوشش کریں کہ یا تو ایک الگ سے کارڈ آپ کے گھر میں شادی کارڈ پڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے بہت سارے فالتو آپ ان کو کاٹ لیں ان کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا لیں ہر روز ایک کارڈ لے آیا کریں ساتھ اس کے اوپر آج کا ہوم ورک ضروری باتیں لکھ کے اس کو کہیں رکھ دیا کریں پھر وہ جب ختم ہو جائے تو بے شک ایک ڈائری میں اپنے مسلسل نوٹس بناتے جائیں لیکن ایک الگ سسٹم کی نوٹ یا کارڈ یا, یا کوئی بھی چیز جس پر الگ لکھیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو چیک کر لیں اچھا میں نے کر لیا یا نہیں صرف چند دن اگر آپ میرے ساتھ کچھ ہی کام کرتے رہیں گے تو آپ یقیناً اپنے اندر ایک نئی سوچ پائیں گے کیونکہ یہ میرے اپنے پریکٹیکل آزمودہ نسخے ہیں کہ جن کے ذریعے مجھے تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ بہت سے لوگ مینج کرنا نہیں جانتے کہ اتنے ڈفرینٹ ٹاسک کو مینج کس طرح کریں کب کریں کہاں کریں اور زندگی ضائع کر بڑھتے ہیں ہم چلیے آگے چلتے ہیں